فہرست انواعی <عَنْوَائِن> یہ اس کی انواع کی آگے فہرست ہے اس کتاب کی انواع کی مار المرفوع ٹھیک ہے یہ ساری فہرست ہے جو اس نے بیان کی ہے اس کا جیسے نام ہے ویسے ہی پڑھنا ہے اس کے اوپر زور لگانے اور تھپانے کا ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹھیک ہے الخام و ستون الخام و ستون مار و بلدانی ٹھیک ہے پینسٹھ سام پدا لکھا یہ آخری قسم ہے ممکنی یہ پینسٹھ قسمیں میں نے بنائی ہیں لیکن یہ آخری ممکن قسم نہیں ہے ممکن تو اسے بھی زیادہ قسمیں ہیں سبھی آخر المکن فی زالکا وہ اس کے بارے میں آخری ممکن قسم نہیں فن نہ کیونکہ یہ تنویری کے قابل ہے اس کی انواع بنائی جائیں یہ قابل ہے اور بھی کئی ایک اقسام اس کی بن سکتی ہیں الا مالا لاتحجاز انگینت ادلا تو حدیثی وصیفات کیونکہ حدیث کے کی احوال اور ان کی صفات وہ شمار نہیں کی جا سکتی ولا احوال متون و اور کوئی بھی حالت اور صفت ایسی نہیں ہے مگر اس لائق ہے وہ کہ اس کا علیحدہ طور پر ذکر کیا جائے وہ اس کے اہل ہے فلادیا نوری تو اس اعتبار سے وہ الگ طور پر ہی ایک قسم بن جائے گی ولا کن نہ ہو نو من غری اربن لیکن یہ اکتا اور تھکاوٹ ہے بغیر خواہش کے وہ حسب اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے علم حدیث کی انواع میں سے پہلی قسم معارفت من الحدیث صحیح حدیث کی معرفت صحیح حدیث کی پہچان اعلم علم اللہ و اللہ تجھے اور مجھے سکھائے ان الحديث عند ahlihi ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف حديث اهل حديث کے ہاں منقسم ہوتی ہے صحیح حسن اور ضعیف میں ام الحديث الصحيح جو صحیح حدیث ہے فهو الحديث المسند الذي يستفي اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا صحیح حدیث وہ ایسی مسند ہے کہ جس کی سند عدل ضابط کے نقل کرنے سے اپنے جیسے ہی عدل ضابط سے عادل ضابط رابی اپنے جیسے ہی عادل ضابط رابی سے روایت کرے اس انداز میں اس کی سند متصل ہو الا ہو آخر تک بال اور وہ روایت نہ شاد ہو نہ معلل ہو پفیاد اوسافی احترا منقطع ابلم شاذی القاعدہ اور ان اوصاف میں احتراض ہے مرسل سے منقطع سے مرض سے شاذ سے اور ان تمام تر روایات سے جس میں علت قادحہ ہو پمافی راوی ہی نورو جر اور ان سے بھی اس کے جن کے ان احادیث سے بھی کہ جن کے روات میں سے کسی راوی میں کسی قسم کی کوئی جرہ ہو وا ہذه انواع یاتی ذکرھا انشاء اللہ تبارک و تعالی اور ان انواع کا ذکر یعنی مرسل منقطع موذل وغیرہ جو اب کہا ہے کہ ان سے اعتراض کیا ہے ان کا ذکر اگے انشاء آئے گا ان کی انواع و اقسام میں کہتا ہے فہذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحت بلا خلاف بین اهل الحديث یہ جو تعریف میں نے کی ہے نا جو حدیث اس تاریخ پر پوری اترے یہ وہ حدیث ہے یوقا ملوب صحتی بلاخلاف بین اہل الحدیثی کہ اہل حدیث کے درمیان اختلاف کے بغیر اس حدیث پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے تمام طرح الحدیث اس حدیث کو صحیح ماننے پر متفق ہیں وقد یقلی فون فی صحتی باد اور کبھی وہ اختلاف کرتے ہیں بعض احادیث کی صحت میں لختلافی ہم فی وجود حاضل اوسافی تھی ہی کیونکہ وہ ان اوصاف کے اس حدیث میں پائے جانے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں کہ کیا یہ وصف اس حدیث میں پایا جاتا ہے کہ نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ وصف اس حدیث میں پایا جاتا ہے وہ اس کو صحیح کہتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ یہ وصف اس حدیث میں نہیں پایا جاتا وہ اس کو ریب کہتا ہے او لختلافی ہم تشتراتی بادی حاضل اوسافی کمافل المرسلی یا ان کے ان اوصاف میں سے بعض اوصاف میں اختلاف کی وجہ سے یعنی کہ ان میں سے کچھ ان اوصاف میں سے بعض اوصاف کو صحت کی شرط قرار دیتے ہیں بعض قرار نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے بھی حدیث کی صحت ذوق کے بارے میں ان کا اختلاف ہو جاتا ہے کمافل المرسلی جس طرح سے مرسل کے بارے میں اختلاف ہے صحیح ہن اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صحیحن اس کا مانا یہ ہوتا ہے انحطا صلاحف المتورہ کی کہ اس کی سند مختصر ہے ان تمام مذکور اوساف سمیت ولی سم ان شرطی ہیں یہ کون مکتوب ام بھی نفس المری اور اس کی شرط یہ نہیں ہے کہ وہ نفس العمر میں ہی ہو از من ہماً فردی روایتی ہی عدل واحد کیونکہ ان میں سے بعض روایات ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو نقل کرنے میں ایک عادل منفرد ہوتا ہے ولی سمن ال اخبار اجماعت امت والا تلقی ہے بالقبول اور وہ ان اخبار میں سے ان روایات میں سے نہیں ہوتی کہ جن کو امت کا تلقی بالقبول حاصل ہو حاصل جی سمیے کیا کہہ رہے ہیں آپ عدل الحد ان ایک عادل عادل لکھا ہوا ہے عدد, عدد غلط ہے عدد واحد ان کا تو مقصد ہی نہیں ہے کچھ اجل واحد ایک حضل ایک عادل رابی صحیح کر لیں اس کو کدالی کا ادا کا رفی اور اسی طرح جب وہ کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں انا ہو صحیح یہ صحیح نہیں ہے فریش اداری کا کس انا ہومر تو یہ بھی کسی بات نہیں ہوتی کہ یہ نفس الامر میں ہی یہ حدیث جھوٹی ہے نفسمری ہو سکتا ہے وہ نفس العبر میں سچ ہو حقیقت میں وہ دیر سچی ہو وہ ان عمل مراد بھی ہی اس اسے مراد ہوتا ہے انا ہو لم یہ سیاح اشناد ہو الشرط ان مذکور مذکورہ شرط کے مطابق اس کی سند صحیح نہیں ہے یہ مراد ہوتا ہے اللہ علم